کیا بے وضو طواف کر سکتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اطواف کا صلاح طواف جو ہے نماز کی طرح ہے. اس طرح طواف نماز کی طرح ہے. تو اسی حدیث پاک کے مطابق فقائے کرام نے یہ مسئلہ استعمال فرمایا کہ طواف کے لیے وضو واجب ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے اور طواف کے لیے وضو واجب ہے بے وضو اگر طواف کرے گا تو ایسا کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم